باب انسٹھ مقامات روحانی کے سلسلے میں ارشادات برسبیلے اختصار و ایجاز ہمارے شیخ حضرت شیخ الاسلام ابو النجیب سہروردی وردی رحمۃ اللہ علیہ با اسناد کثیر بن سلیم المدائنی یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایک ہٹر زبان کا شخص ہوں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اکثر زبان چلاتا رہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا تم استغفار کیوں نہیں پڑھتے میں تو دن رات میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں یہی روایت حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے آخر حدیث میں اس اضافے کے ساتھ مروی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ سو مرتبہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں حضرت ابو حرا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے قلب پر گھٹا چھائی رہتی ہے اس لیے میں روزانہ سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم سب کے سب اللہ سے توبہ کرو شاید کہ تم فلاح یاب ہو جاؤ مزید ارشاد فرمایا ان اللہ طوبین اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے توبہ کے سلسلے میں ایک اور ارشاد ہے یا ایدین امنو تو بو الا توبت سوہا اے ایمان والو اللہ کے ساتھ توبہ کرو سچی اور پختہ توبہ بہرحال توبہ ہر روحانی مقام کی اصل اور ہر مقام کا نظم و ربط اور ہر حال کی کلید ہے اس کے ذریعے مقامات کی ابتدا ہوتی ہے اس کی مثال یعنی مقام کے لیے ایسی ہے جیسے کسی عمارت کے لیے بنیاد کی یعنی توبہ مقام کی بنیاد ہے پس جب کسی کے پاس زمین ہی نہیں تو وہ عمارت کس طرح تعمیر کر سکتا ہے یعنی جس کے پاس توبہ نہیں اس کے پاس نہ حال ہے اور نہ مقام نہ وہ صاحب حال ہے اور نہ صاحب مقام میں نے اپنے مبلغ علم اور اپنی سعید اور جہد سے جہاں تک مقامات احوال اور اس کے نتائج پر غور و خوص کیا ہے یہی نتیجہ نکلا ہے کہ ایمان اور اس کے فرائض اور ان کے شرائط درستی کے ساتھ بجا آوری کے بعد تین چیزیں ضروری ہیں اور جب ایمان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے تو وہ چار چیزیں ہو جاتی ہیں ان چار چیزوں کو میں نے مانوی اور حقیقی مقامات و مراتب کی ولادت میں اس طرح کار فرما پایا جس طرح طبائے اربعہ یعنی عناصر اربعہ کو اللہ تعالی کے قانون قدرت نے ولادت طبیتہ کے لیے لازمی قرار دے دیا ہے حقائق اربعہ جو شخص ان حقائق اربعہ سے آگاہی حاصل کرے گا وہ آسمانوں کے علم ملکوت میں داخل ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی کی آیات یعنی نشانیوں اور قضاء و قدر کا انکشاف اس پر ہو سکتا ہے اور وہی شخص منزلہ کلمات کلمات الہی کے فہم اور ذوق کو حاصل کر کے تمام روحانی احوال اور مقامات سے بہرمند ہو سکتا ہے وہ چار اصول جن پر یہ سر و سامان موقوف ہے ایمان کے بعد تین باقی اصول میں سب, میں سب سے پہلے سچی اور پختہ توبہ یعنی توبۃ النسو ہے اس کے بعد زہد ہے پھر مقام بندگی کی اس طرح تحقیق کے مداومت کے ساتھ ظاہری اور باطنی طور پر صرف اللہ تعالی کے لیے تمام اعمال جسمانی اور اور طبعی لگاؤ کے ساتھ بغیر کسی فطور اور تصور کے کیے جائیں ان چار اصولوں کی تکمیل کے بعد ان چار چیزوں سے ان کے استقرار اور نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے مدد پہنچائی جائے قلت کلام یعنی کم گوئی قلت تعام قلت خواب قلت ملاقات یعنی لوگوں سے کنارہ کشی تمام مشائق اظہار کا اس پر اتفاق ہے کہ ان چار باتوں سے روحانی مقامات برقرار رہتے ہیں اور احوال میں درستی پیدا ہوتی ہے اور ان اصولوں کی بدولت تائید الہی سے ابدال حقیقی معنی میں ابدال بن جاتے ہیں بس اگر ان اصولوں کی صحیح طور ان اصول کو صحیح طور پر حاصل کر لیا گیا تو سمجھنا چاہیے کہ روحانی مقامات حاصل ہو گئے اب ہم ان اصولوں کی وضاحت پیش کرتے ہیں ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز یا پہلا اصول توبہ ہے مگر توبۃ النسوخ کی ابتدائی صحت و درستی کے لیے چند احوال کی ضرورت ہے اور ان احوال کے بغیر نہ توبہ تو نسوخ کا صحیح اور درست انداز نہیں ہو سکتا یعنی توبہ سے قبل ملامت کرنے والے دل کی ضرورت ہے اور ایسا جذبہ اور وجدان کہ جو حال پر ملامت کرنے والا ہو ولا بد وجودی زر وجدینی زرا حل کہ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم بخشش اور اس کا انعام ہے زجر و ملامت کی حالت اصل میں توبہ کی کلید اور اس حال کا آغاز ہے شیخ بشر حافی کا حال ایک شخص نے شیخ بشر حافی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا سبب ہے کہ میں آپ کو غمگین دیکھ رہا ہوں انہوں نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں اور مطلوب ہوں میں دل میں بھٹک گیا ہوں اور میں اس کی تلاش میں ہوں وقصد و انا مطلوب مطلوب اب اگر مجھے معلوم ہوتا کہ منزل مقصود پر کس راہ سے پہنچ سکتے ہیں تو میں راہ کو تلاش کرتا لیکن مجھے غفلت کی اونگ نے آ لیا ہے اور اس طرح کے اس سے رہائی ناممکن ہے سوائے اس کے کہ مجھے اس عقل پر اگر زجر و ملامت کی جاتی تو مجھ پر اس کا کچھ اثر ہوتا اسمعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے بسرا میں ایک ایسے دہکانی کو دیکھا جس کی دکھتی آنکھوں سے پانی بہ رہا تھا میں نے اس دہکانی سے کہا تم اپنی آنکھیں کیوں نہیں صاف کر لیتے اس نے جواب دیا کہ طبیب نے منع کر دیا ہے اور جو منع کرنے سے باز نہیں آتا اس کا بھلا نہیں ہوتا پھر میں کس طرح آنکھیں صاف کر لوں باطن ایک حال ہے جو زاجر یعنی زجر کرنے والا ہے یہ اللہ تعالی کا عطیہ ہے فن زاجر فل بیتن یہ بحال تعالی توبہ کرنے والے کے لیے اس حال کا وجود ضروری ہے کہ اس کے ذریعے انزجار یعنی بعض آ جانے کے بعد طالب حق پر انتباہ کا حال طاری ہو جاتا ہے یعنی اول زجر سے پھر انزجار اس کے بعد انتباہ جس کے بارے میں ایک بزرگ کا قول ہے جس شخص نے مختلف کیفیات کا مطالعہ جاری رکھا وہ بیدار ہے شیخ ابو یزید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان تباہ کی پانچ علامتیں ہیں پہلا یہ کہ جب اپنے نفس کو یاد کرے تو اس کو حقیر سمجھے دوسرا جب اپنے گناہ کو یاد کرے تو استغفار پڑھے تیسرا دنیا کو یاد کرے تو عبرت حاصل کرے چوتھا آخرت کو یاد کرے تو خوش ہو جائے پانچواں جب رب کی یاد کرے تو اس کے جسم پر لرزہ تاری ہو جائے ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ انتباہ نیکی کی رہنمائی کا آغاز ہے جب کوئی بندہ حق اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو انتباہ اس کو بیداری کی راہ تک پہنچا دیتا ہے اور یہ بیداری اس کو ہدایت کی راہ کی تلاش پر ڈال دیتی ہے یعنی وہ ہدایت کی تلاش شروع کر دیتا ہے جب وہ اس کی جستجو میں پھرتا ہے اس وقت اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ حق کے راستے پر ہے اس وقت وہ تلاش حق شروع کر دیتا ہے اور توبہ کے دروازے کی طرف رجوع ہوتا ہے ویرج باب اس وقت اس انتباہ کی بدالت اس کو حالے بیداری میسرہ جاتا ہے حالے بیداری شیخ فارس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام احوال میں سب سے کامل حال بیداری اور حصول عبرت یعنی اعتبار ہے بیداری راہ نجات کے مشاہدے کے بعد حز سلوک کے ظہور کا نام ہے کہا گیا ہے کہ جب حال بیداری صحیح ہوتا ہے تو صاحب حال راہ توبہ کی ابتدائی منزل پر ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ بیداری متقی حضرات کے دلوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک نشانی ہے جو ان کی طلب توبہ کی طرف رہنمائی کرتی ہے یعنی جب حال بیداری کا تکملہ ہو جاتا ہے تو اس کو مقام توبہ کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے بہرحال یہ تین حالتیں ہیں جو مقام توبہ پر پہنچنے سے پہلے رونما ہوتی ہیں توبہ کے استقرار اور استقامت کے لیے نفس کے محاسبے کی ضرورت ہوتی ہے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ سے منقول ہے کہ اے لوگو اس سے قبل کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اپنے نفس کا تم خود محاسبہ کرو اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے تم اپنے اعمال کا وزن کر لو یعنی تم خود کو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی پیشی کے لیے تیار کر لو کہ یوم تو من منکم خافیہ جب تم اس دن پیش ہوگے تو کوئی بات پو، کوئی پوشیدہ بات تم سے چھپی نہیں رہے گی سورہ معارج پارا نمبر انتیس محاسبہ کا تکملہ محاسبے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ بندہ حق حفظ الناس ضبط حواس رعایت اوقات اور ایسار المہ کرے بندۂ حق کو سمجھ لینا چاہیے کہ خدا عزوجل نے اپنی رحمت سے اس پر پانچ نمازیں شب و روز میں با وغ، با وغ، با وقت مختلف فرض کی ہیں کیونکہ اللہ تعالی خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ غفلت میں مبتلا رہتا ہے اس لیے ان کو نفسانی خواہشات اور دنیا کی غلامی سے نجات بخشنے کے لیے یہ نمازیں مختلف مختلف اوقات میں فرض کی ہیں بس پانچویں پانچوں نمازیں ایک ایسا سلسلہ ہے جو بندے کے نفوذ کو حق ربوبیت ادا کرنے کے لیے مقامات عبودیت کی طرح کھینچ لیتی ہے یعنی بندگی اور عبودیت کے مقامات پر بندوں کو راسخ کر دیتا ہے اس طرح ہر شخص ایک نماز سے دوسری نماز تک اپنے نفس کے محاسبے میں مشغول رہتا ہے اور اس محاسبے کے شغل کی بدولت شیطان کی گزرگاہوں کو بند کر دیتا ہے بندہ حق نماز اس وقت تک شروع نہیں کرتا جب تک وہ توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل کی گرہیں نہ کھول لے اس لیے ہر وہ کلمہ اور ہر وہ حرکت جو خلاف شرع ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے اور اس کے دل میں ایک گرہ پڑ جاتی ہے لیکن محاسبہ کرنے والے نماز کے لیے محاسبہ کرنے والا نماز کے لیے اپنے اعضاء اور جوارح کے ضبط و نظم کے ذریعے مقام محاسبہ کو مستحکم کرتا ہے بس جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا نور دوسری نماز تک اس کے اجزائے وقت کو منور اور تاباں رکھتا ہے اسی طرح اس کی نماز اس کے اوقات کے نور سے منور اور تاباں رہتی ہے اس کا وقت اس کی نماز کے نور سے منور اور تاباں رہتا ہے محاسبہ اور ضبط نفس کی افادیت ایک محاسبہ کرنے والے بزرگ کا قاعدہ تھا کہ وہ اپنی نمازوں کو تحریر کیا کرتے تھے اور دو نمازوں کی تحریر کی جگہ کے درمیان سادہ جگہ چھوڑ دیتے تھے جب ان سے غیبت یا کسی غلطی کا ارتکاب ان دونوں نمازوں کے مابین وقت میں ہوتا تو وہ سادہ جگہ پر ایک خط کھینچ دیتے تھے اور جب کوئی لگو اور فضول بات ان کی زبان سے نکلتی تو وہ ایک نکتہ ڈال دیتے تھے تاکہ ان لکیروں اور نقطوں سے وہ اپنی لایانی باتوں اور گناہوں کا شمار کر سکیں اور اس محاسبے کے ذریعے شیطان اور نفس امارہ کی گزرگاہوں کو تنگ کر دیں اس طرح وہ بزرگ صدق دل کے ساتھ ضبط نفس کر کے بندگی حقیقی کے مقام تک پہنچنے کی سعیح کرتے تھے مختصر یہ کہ یہ مقام محاسبہ اور ضبط نفس کی یہ کوشش صحت طبع کی ضروریات سے ہے. شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کی نگرانی اچھی طرح پر ہوتی ہے اس کی ولایت ہمیشہ باقی رہتی ہے حضرت شیخ واسطی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ کون سا کام افضل ہے آپ نے جواب دیا سر باطن کی حفاظت ظاہر کا محاسبہ اور باطن کی نگہداشت ان میں سے ہر ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والا ہے اور ان دونوں کے باعث توبہ کو استقامت حاصل ہوتی ہے مراقبہ اور نگہداشت یعنی ظاہر و باطن دو پاکیزہ اور عمدہ حال ہیں اور توبہ کی درستگی کے ساتھ ہی ساتھ یہ دونوں شریف حال اور مقام بھی درست رہتے ہیں توبہ ان سے کمال کے درجے پر پہنچتی ہے بس محاسبہ مراقبہ اور ظاہر و باطن کی نگہداشت مقام توبہ کی ضروریات ہیں یعنی مقام توبہ کے لیے ضروری ہیں شیخ ابو ذرا رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشایخ کے حوالوں سے شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ہمارا کام یعنی طریقت ان دو فضیلتوں پر مبنی ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے نفس کی نگہداشت کرو دوسرے علم کے ذریعے اپنی ظاہری حالت کو اچھی صورت میں برقرار رکھو شیخ مرتعش رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ہر لحظہ اور ہر لفظ میں حق کے مشاہدے کے لیے باطن کی نگہداشت کا نام مراقبہ ہے ایسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے افامن ہوا قامن الفسن بیما کا سبق کیا ہی کیا ہی اچھا ہے وہ شخص جو نفس کے ہر عمل کی نگہداشت کرتا ہے یہ علم قیام ہے اس کے ذریعے سے علم حال کی تکمیل اور اس کی کمی بیشی کا علم ہوتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ بندہ حق یہ معلوم کرے کہ اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات کا معیار کیا ہے یہ تمام امور صحیح توبہ کے لیے ضروری ہیں اور صحیح توبہ ان کے لیے ضروری ہے اس لیے کہ خواتر یعنی تصورات عزائم کا مقدمہ ہوتے ہیں اور عزائم اعمال کا پیش خیمہ ہیں تو خواتر یعنی تصورات سے قلب کے ارادے کی تکمیل ہوتی ہے اور چونکہ قلب تمام اعضاء او جوارے حاکم, سے. اس لیے حاکم ہے اس لیے بغیر قلب کے ارادے کے کوئی عضو حرکت نہیں کرتا اب مراقبہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے برے ارادوں کی جڑوں کا دل سے کمہ کر دیا جاتا ہے یعنی جڑ سے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے اور مراقبہ سے اس تصویر میں جو کچھ رہ جاتا ہے اس کی تلافی محاسبہ سے ہو جاتی ہے اور کوئی ارادہ بد یا تصور بد باقی بھی رہ جائے تو محاسبہ اس کو دور کر دیتا ہے صحت عنابت شیخ ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اس طریقے کی ضروری چیزوں میں محاسبہ مراقبہ علم کے ذریعے عمل کی سیاست یعنی ضبط و نظم شامل ہیں صحت توبہ ہی پر صحت عنابت موقوف ہے یعنی صحیح طور پر اسی وقت رجوع اللہ ہو سکتا ہے جب توبہ صحیح ہو از صحیح توبہ کے لیے علم کے ذریعے عمل کا ضبط و نظم مراقبہ اور محاسبہ ضروری ہے شیخ ابراہیم بن ادم رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صدق العبد فی توب سورا جب بندہ حق جب سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والا بن جاتا ہے بے شک عنابت توبہ کا دوسرا درجہ ہے شیخ ابو سعید القرشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منیب یعنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو اس کو اللہ سے غافل کرنے والی ہے ایک اور بزرگ کا ارشاد ہے کہ عنابت اللہ تعالیٰ عنابت اللہ تعالی سوا ہر ایک شے سے رجوع ہوتا ہے اور جو کوئی اس کے غیر کی طرف سے رجوع ہوا اس نے عنابت کے ایک پہلو کو ضائع کر دیا حقیقت میں منیب یعنی صاحب عنابت وہ ہے جس کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی اور مرجع نہ ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی کی طرف اسی سے رجوع ہوتا ہے کہ پھر وہ اسی رجوع رجوع سے رجوع ہو جاتا ہے گویا سراپا انابت بن جاتا ہے حق تعالی کے سامنے اس کا کوئی ذاتی وصف باقی نہیں رہتا اور وہ ع جمع میں بھی مستغرق حق ہوتا ہے وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے اور اعمال کے اویوب کا مشاہدہ کر کے ان کو ترک کرنے کے لیے مجاہدہ کرتا ہے اور یہ تمام تر مسائی او آیت یعنی نگہداشت اور مراقبہ کے تحقق اور حصول کے لیے کی جاتی ہے شیخ ابو سلیمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب تک محاسبہ نہیں کر لیا اپنے کسی کام کو اچھا نہیں سمجھا یعنی جو کام کیا اس کا محاسبہ کیا شیخ ابو عبداللہ سنجری فر اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مرید ہونے کے بعد اپنے احوال سے کسی حال کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کی ارادت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے اور اس وقت اس کے لیے سوائے اس کے اور کوئی تدبیر اور چارہ کار نہیں کہ ابتدا سے روحانی منازل طے کرے یعنی اثر نور ریاضت اور مجاہدہ میں مشغول ہو جس نے اپنے نفس کو میزان صدق میں نہیں تولا اور مالہ اور ما, ما علیہ معلوم نہیں کیا یعنی اعمال کے محاسن و ایوب معلوم نہیں کیے وہ مردان حق کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا سہتِ انعبت کے لیے اپنے افعال کے عیوب کا مشاہدہ ضروری ہے اس کے ذریعے مقام توبہ درست ہو سکتا ہے اور توبہ بغیر صدقِ مجاہدہ سچی ریاضت کے درست نہیں ہو سکتی اور بندہ حق صدقِ دل سے مجاہدہ اسی وقت کر سکتا ہے جب اس میں سبر موجود ہو یعنی سبر سے مجاہدہ اور مجاہدہ سے درستیِ توبہ اور درستیِ توبہ سے مقام توبہ اور مقام توبہ سے سہتِ انعبت متحقق ہو سکتی ہے مجاہدہ صبر سے اور صدق مراقبہ قلب سے ہے حضرت فدالہ بن عبید ردیلا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اور یہ مجاہدہ نفس سبر کے بغیر تکمیل پذیر نہیں ہو سکتا اور صبر میں سب سے بہتر صبر وہ ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے اور دل کی سچائی کے ساتھ نگہداشت اور نگرانی کی جائے اور تصورات بد کو دل سے نکال دے صبر کے اقسام صبر دو طرح کا ہوتا ہے فرض اور فضیلت فرض صبر یہ ہے کہ فرائض کی تکمیل اور محرمات سے بچنے کے لیے آرزوؤں اور خواہشات پر صبر کیا جائے اور فضیلت صبر میں یہ پانچ شامل ہیں اول فقر پر صبر کرنا دوم پہلے صدمے پر صبر کرنا سوم اپنے مصائب اور تکالیف کو چھپانا اور شکوا نہ کرنا چہارم فقر اور درویشی کو چھپانے پر صبر کرنا پنجم اپنے کمالات او کرامات اور فیوس کو چھپانا اور اس کوشش پر صبر کرنا اور آیات او عبرت کا مشاہدہ کرنا مذکورہ بالا اقسام صبر کے علاوہ صبر کی اور قسمیں بھی ہیں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو صبر کی ان قسموں پر عمل کرتے ہیں لیکن صحت مراقبہ نگہداشت اور نفیئے تصورات پر محض اللہ کے لیے ان پر صبر نہیں ہوتا یعنی اپنے اندر ان امور پر صبر کرنے سے تنگی محسوس کرتے ہیں حقیقی صبر بھی توبہ کے ذریعے اسی طرح پیدا ہوتا ہے جس طرح توبہ سے مراقبہ صبر اہل ایمان کا معزز ترین مقام ہے اور یہ توبہ کے حقیقی مفہوم میں داخل ہے ایک عالم کا قول ہے کہ صبر سے افضل کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالی نے صبر کا ذکر قرآن حمید میں نوے مقامات سے زیادہ جگہ پر کیا ہے مقصود کلام یہ ہے کہ اتنی تعداد میں کسی صفت کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا ہے جتنا صبر کا کیا ہے بائیں ہما اور اس شرف کے باوجود صحیح توبہ مقام صبر کو محتوی ہے یعنی توبہ, توبہ کا مقام افضل ہے ایک صبر یہ بھی ہے کہ اللہ کی نعمت پر صبر کیا جائے وہ اس طرح کہ اس نعمت کو ماسیت الہی میں صرف نہ کیا جائے یہ قسم بھی صحیح توبہ کے مفہوم میں داخل ہے شیخ سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے من الصبر صبر صبر یعنی آرام آفیت پر صبر کرنا مصیبت پر صبر کرنے سے زیادہ دشوار اور مشکل ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ جب مصیبتوں میں ہم کو آزمایا گیا تو ہم نے صبر کیا اور جب راحت و فراخی میں ہماری آزمائش ہوئی تو ہم صبر نہ کر سکے ایک صبر یہ بھی ہے کہ رضا اور غضب یعنی خوشی اور ناخوشی میں اعتدال کی رعایت ملحوظ رکھی جائے ہاں لوگوں کی تعریف سے بے نیازی گمنامی میں رہنے اور ضلع و تواز سہنے کو اگر توبہ میں داخل نہیں کر سکتے تو یہ پھر زہد میں داخل ہیں وہ تمام روحانی مقامات اور احوال جو مقام توبہ میں داخل نہیں ہیں وہ زہد میں داخل ہیں اور زہد کا روحانیت کے چار مراتب میں سے مرتبہ با سوم ہے اظہار صبر صبر کی حقیقت کے از... کا اظہار تمانیت نفس سے ہوتا ہے نفس کی تمانیت تسکی... تسکیہ سے وابستہ ہے اور تسکیہ کا مدار توبہ ہے جب نفس توبۃ النسوخ کے ساتھ پاک و صاف ہو جاتا ہے اس وقت اس سے طبی سرکشی دور ہو جاتی ہے یعنی صورت میں نفس کی سرکشی باقی نہیں رہتی چنانچہ صبر کی قلت اور کمی نفس کی سرکشی اور بدخوئی اس کی ناف فرمانی اور انکار کے سبب سے پیدا ہوتی ہے توبۃ النسوح نفس کو نرم بنا دیتی ہے اور اس نرمی سے اس کی بدخوئی اور سرکشی دور ہو جاتی ہے اس کے بعد جب نفس محاسبہ اور مراقبہ میں مشغول ہوتا ہے اور پاکیزہ اور صاف بن جاتا ہے بلکہ اب تک خواہش نفسانی کی پیروی کے باعث اس کے اندر جو آگ شلا زن تھی وہ بھی بج جاتی ہے اس وقت وہ مطمئن ہو کر رضا کے محل اور مقام پر پہنچ جاتا ہے اور قضاء و قدر کے فیصلوں اور احکام پر مطمئن ہو جاتا ہے شیخ ابو عبداللہ بناجی فرماتے ہیں اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو صبر کرنے سے بھی حیا کرتے ہیں اور قضاء و قدر کے مواضع اور مواقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں تو قضا و قدر کے مواقع ہی میرے لیے مسرت بخش ہوتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو وصیت فرماتے وقت ارشاد فرمایا عمل بال یقین فرد یکن یقن في فبری خیرن کیرا راضی برضا ہو کر یقین کامل کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرو اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو صبر کرو صبر میں بہت بڑی بھلائی ہے ایک اور حدیث شریف میں ہے بہترین چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ یہ کہ وہ اپنے مقصوم یعنی قسمت پر راضی اور شاکر ہے بہرحال رضا کے شرف اور اس کی فضیلت میں بے شمار حکایتیں آثار و اخبار موجود ہیں جن کو یہاں بیان کرنا مشکل ہے بہر نو رضا توبت النسوح کا نتیجہ ہے اگر کوئی بندہ رضا سے تخلف کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس نے طوبۃ النسوح سے خلاف کیا اور پرخلوص توبہ میں صبر کا حال اور صبر کا مقام دونوں جمع ہوتے ہیں یعنی حال رضا اور مقام رضا اور یہ دونوں یعنی خوف و رجا طبت النسوح کے سلب سے پیدا ہوئے ہیں یعنی توبت النسوح میں داخل ہیں کہ خوفی بندے کو توبہ پر ابھارتا ہے اگر خوف نہ ہو تو انسان توبہ کیوں کرے اور اگر امید نہ ہو تو خوف بھی پیدا نہ ہو خوف بس ثابت ہوا کہ قلب اور دہن کے لیے خوف و رجا دونوں لازم و ملزوم ہے جو سچی توبہ کرتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ امید و بیم حد اعتدال پر آ جاتا ہے بیم اور رجا منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جو حالت نظام میں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تمہارا کیا حال ہے اس شخص نے جواب دیا کہ میری حالت یہ ہے کہ اپنے گناہوں سے خائف ہوں اور خدا کی رحمت کا امیدوار بھی ہوں یعنی حالت امید اور بیم میں ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا حال دم نظام بندے کے دل میں یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس بندے کی امید بر لاتا ہے اور جس بات سے وہ ڈرتا ہے اسے اس معمون کر دیتا ہے اس آیت کریمہ ولا تلقی کم الکا اپنے آپ کو خود بخود ہلاکت میں نہ ڈالو کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوا اور کہے کہ اب میرے لیے کوئی عمل بھی مفید نہیں ہے تو میں،, میں تو تباہ ہو گیا اور اس وقت وہی بندہ توبہ کرتا ہے اور خدا سے ڈر کر کرتا ہے اور طائب ہو کر مغفرت کا امیدوار ہوتا ہے کہ اسی امید و بیم کی حالت کی توبہ مقبول ہوتی ہے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو برائیوں کی گرفت سے بچا آتا ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اس کی تات کرتا ہے یہ تمام اعضا بھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ان کا شکریہ ہے کہ ان کو معصیت سے محفوظ رکھ کر عبادت الہی میں مصروف رکھا جائے کہ سچی توبہ ہی سب سے بڑی شکر گزاری ہے مقام توبہ جب مقام توبہ میں یہ تمام مقامات جو اوپر مذکور ہوئے جمع ہو جائیں تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس مقام میں حال زجر یعنی جھڑکنا حال انتباہ حال تیقس مخالفت نفس تقوا مجاہدہ ایوب افعال کا مشاہدہ عنابت صبر رضا محاسبہ مراقبہ رعایت شکر اور امید و بیم کے تمام احوال جمع ہو گئے ہیں جب طوبۃ النسوخ قبول ہو جائے اور نفس کا تسکیہ ہو جائے تو اس وقت قلب کا آئینہ جگمگا جاتا ہے اس کے واسطے سے دنیا کی ہر برائی ظاہر ہو جاتی ہے اور آخر کار وہ شخص مرتبہ زہد پر پہنچ جاتا ہے اور توکل کا جذبہ بھی اس میں پیدا ہو جاتا ہے اس لیے کہ دنیا سے وہی کنارہ کش ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے وعدے پر اعتماد ہو اور جب اللہ تعالیٰ کے وعدے پر مطمئن ہو گیا تو یہی توقل ہے اگر توبہ کے مقام کے حصول کے بعد دوسرے مقامات کے حصول میں کچھ کمی اور کوتاہی رہ جائے تو وہ کمی زہد کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے جو درجات اربعہ میں سے تیسرا درجہ ہے زہد. ہمارے شیخ ابو منصور محمد بن عبد الملک رحمت اللہ با اسناد مختلفہ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے. واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر تشریف لے گئے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ انہوں نے گھر میں پردہ لٹکایا ہے اور ان کے ہاتھوں میں کچھ زیادہ از, از ضرورت چیزیں بھی موجود ہیں یہ حالت دیکھ کر آپ واپس ہو گئے اور مکان کے اندر تشریف نہیں لے گئے اور زمین پر بیٹھ کر آپ زمین کو کریتے جاتے اور فرماتے جاتے مالی ولی الدنیا میرا دنیا سے کیا تعلق میرا دنیا سے کیا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ معلوم ہو گیا کہ آپ پردہ لٹکانے کی وجہ سے واپس تشریف لے گئے تھے تو آپ نے وہ پردہ اور وہ زائد چیزیں حضرت بلال رضی اللہ ان کے ذریعہ خدمت اقدس میں ارسال کر دیں ان سے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں کہ میں نے ان تمام چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے اب آپ جس طرح چاہیں انہیں استعمال کریں بس حضرت بلال رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو لے کر حضرت سرور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ سب چیزیں پیش کر کے کہا کہ یا رسول اللہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے ان چیزوں کو صدقہ کر دیا ہے آپ جس طرح چاہیں ان کو استعمال کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا والدین کی قسم میں نے ان کو خیرات کر دیا والدین کی قسم میں نے ان کو خیرات کر دیا انہیں لے جاؤ اور بیچ ڈالو اللہ تعالی کا ارشاد ہے ان جلن زین احسن عمل بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم آزمائیں کہ کون اچھے کام کرتا ہے یہی زہد فت دنیا ہے بزرگان دین کے اقوال امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ زہد یہ ہے کہ تم کو اس بات کی فکر نہ ہو کہ دنیا کو مومن استعمال کر رہا ہے یا کافر شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے زہد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا تم پر افسوس مچھر کے ایک پر کی بھی کوئی حقیقت ہے کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کی جائے یعنی دنیا تو مچھر کے ایک پر کی طرح ہے جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے شیخ ابو بکر واسطی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم کب تک اس حقیر اور ناکارہ چیز کو ترک کر کے اس کے اعراض پر کب تک حملے کرتے رہو گے اور کب تک اس سے کنارہ کشی کرو گے جبکہ اس کا وزن اللہ تعالی کے نزدیک پرپشا سے زیادہ نہیں ہے بندہ حق کا مقام زہد جب صحیح ہو جاتا ہے یعنی وہ صحیح طریقے پر زہد اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کا توقل بھی درست ہو جاتا ہے کیونکہ صحیح توقل ہی صحیح زہد کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو شخص توبا پر قائم رہے دنیا سے کنارہ کش ہو جائے اور ان دو مقامات کو صحیح طریقے پر حاصل کرے وہ باقی مقامات کی بھی تکمیل کر لیتا ہے یعنی باقی مقامات کا حصول آسان ہو جاتا ہے استقامت توبہ کے مراحل توبہ کا مراقبہ کے ساتھ ایسا تعلق ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح مربوط ہیں کہ کوئی شخص توبہ کرے اور توبہ پر اس طرح استقامت دکھائے کہ کرامن کاتبین سے بائیں ہاتھ کا فرشتہ یعنی برائی لکھنے والا اس کے خلاف کچھ نہ لکھ سکے اس کے بعد وہ بتدریج اپنے اعضا کی معاصی سے تطہیر کرے یعنی اعضا کو گناہوں سے پاک کرے نہ کوئی فضول بات کہ اور نہ کوئی فضول اور بیکار حرکت کرے اور نہ کوئی فضول بات سنے اس منزل پر پہنچ کر وہ اپنے ظاہر کا محاسبہ کرنے کے بعد باطن کے محاسبے پر توجہ کرے اور پھر مراقبہ باطن پر اس طرح چھا جائے کہ فضول باتوں اور گناہوں کے تصورات ہی اس کے باطن سے مٹ جائیں جب اس کے تمام تصورات پاک ہو جائیں گے تو پھر اس کے اعضاء و جوارح بھی اس کی مخالفت نہیں کر سکیں گے یعنی خطاؤں اور گناہوں پر برنگیختہ نہیں کر سکیں گے اس مرحلے پر پہنچ کر اس کی توبہ کو استقامت نصیب ہوگی اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فس تقیم کم عمر تمن تک آپ اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے وہ سب استقامت اختیار کریں عیسائیت میں اللہ تعالی نے توبہ میں استقامت کا حکم آپ کو آپ کے مطبئین اور امت کو دیا ہے امر صحیح مرید کون ہے کہا گیا ہے کہ کوئی مرید صحیح طور پر اس وقت مرید سمجھا جاتا ہے جب صاحب شمال یعنی بائیں ہاتھ کا فرشتہ بیس سال تک اس کے خلاف کچھ نہ لکھے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیس سال تک بلکل معصوم رہے اور اسے کوئی گناہ سرزد نہ ہو بلکہ مقصد یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے والا اگر بطور شاز کسی کام میں مبتلا کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے تو کسی پاکیزہ گھڑی میں ندامت باطنی کے باوجود سے اس کے باطن سے اس گناہ کا اثر مح... محو ہو جاتا ہے ندامت ہی کا دوسرا نام توبہ ہے اس لیے بائیں ہاتھ کا فرشتہ اس کے خلاف کچھ تحریر ہی نہیں کر سک کرتا جب کوئی سطق دل سے توبہ کر کے دنیا سے کنارہ کشی کرے یہاں تک کہ دن کے کھانے کے وقت اس کو رات کے کھانے کی فکر نہ ہو اور نہ رات کے کھانے کے وقت صبح کے کھانے کی فکر ہو نہ وہ سامان جمع کر کے رکھے اور نہ اس کا تعلق کل سے ہو یعنی کل کی فکر سے آزاد ہو ایسے شخص میں زہد اور فقر دونوں جمع ہے بلکہ زہد ہر حالت میں فقر سے افضل ہے کیونکہ اس میں فقر سے زیادہ فات موجود ہیں کہ فقیر اور درویش تو مجبوراً دنیا کے مال و دولت سے خالی ہاتھ ہوتے ہیں یعنی yani مال و مطا پر ان کی دسترس ہی نہیں ہوتی اور زاہد ان چیزوں کو اپنے ارادے اور اختیار سے چھوڑتا ہے جن کو فقیر نے مجبوراً چھوڑا تھا اس کے زہد سے توقل درست ہوتا ہے اور توقل سے رضا اور رضا سے صبر اور ضبط نفس اور مجاہدہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے الغرض جب زہد اور توبہ کا اجتماع ہو جاتا ہے تو تمام مقامات اس کو حاصل ہو جاتے ہیں عمل پہم کی ضرورت اگر زہد اور توبہ صحت ایمان اور اس کے جیسے فرائض اور شرائط کے ساتھ جمع ہو جائیں تب بھی ان تین کے لیے ایک چوتھی چیز کی ضرورت رہتی ہے جو روحانیت کا تکملہ ہے اور وہ ہے عمل پہم ہر چند کے زہد توبہ اور صحت ایمان سے بہت سے اعلی روحانی احوال منکشف ہو جاتے ہیں مگر بعض خاص چیزیں اور احوال عمل پہم کے بعد ہی حاصل ہوتے ہیں یعنی مسلسل نیک اعمال کیے جائیں بہت سے ایسے زہاد جن کا زہد متحقق تھا اور مقام توبہ میں ان کو استقامت حاصل تھی لیکن وہ اس چوتھے درجے یعنی عمل پہم میں پیچھے رہ جانے کے باعث بہت سے روحانی احوال سے پیچھے رہ گئے حقیقت میں زہد فت دنیا کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں ہمہ وقت مصروف ہے ولا یوراد في دنیا الکمال الفراغ المستان بہ علا مت الملت علی وہ کام جو اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالی کے لئے کام یہی ہے کہ بندہ ہر وقت ذکر و تلاوت نماز اور مراقبہ میں مشغول رہے اور اس کو ان مشاغل سے واجب شرعی کی ادائیگی اور طبی ضرورت ہی روک سکے یعنی فرض کی ادائیگی اور ہوائی جروریا سے فراغت ہی کے لیے وہ اس عمل پہم سے کچھ دیر کے لیے باز رہے جب بندہ حق قلبی عمل میں مصروف ہو اور اس کے ساتھ ہی شرعی مشغلہ میں بھی اس کو مشغول ہونا پڑے ایسا کام شرن جس کا حکم دیا گیا ہے تو اس, وقت بھی اس کا باطن اس عمل سے باز نہ آئے یعنی اس کے باطنی عمل میں کوئی خلل نہ پڑے اور وہ زہد و تقوا کے ساتھ ساتھ عمل پہم میں سرگرم رہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے فضیلت کی تکمیل کر لی اور عبودیت میں اس کی کوششوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی شیخ ابو بکر وق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندگی کے قالب سے نکل جائے تو اس کے ساتھ پھر وہی کچھ کیا جاتا ہے جو بھگوڑے غلام کے گرفتار ہو جانے کے بعد کیا جاتا ہے بندگی کا قائم مقام درجہ شیخل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ کون سی منزل ہے اور کون سا درجہ ہے جو بندگی کا قائم مقام بن سکتا ہے انہوں نے فرمایا تدبیر اور اختیار کا ترک بندگی کا قائم مقام بن سکتا ہے اگر کسی بندہ حق کا مقام توبہ اور زحت درست ہو جائے اور اللہ کے لیے وہ عمل پہم میں مشغول رہے تو اس کا حال اس کو مستقبل سے بے نیاز کر دے گا اور وہ ترک تدبیر اور اور ترک اختیار کے مقام پر پہنچ جائے گا اس وقت وہ اسی چیز کو پسند کرے گا جو اللہ کو پسند ہوگی اور اس کی خواہشات باقی نہیں رہیں گی اور اس کے باطن میں جہل کا مادہ اس کا وفود علم منق کر دے گا. یعنی باہر نکال دے گا. عالم جبر و اختیار شیخ یاہیا بن معاد الرازی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ طلب مارفت میں مصروف رہتا ہے اس وقت تک اسے اس یہی کہا جاتا ہے ال خیر یعنی کچھ اختیار نہ کرو یعنی پسند نہ کرو اور اپنے اختیار اور ذاتی خواہش سے اس وقت تک کام نہ لو جب تک تم کو معرفت حاصل نہ ہو جائے جب اس کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ عارف بن جاتا ہے تو اس وقت اسے اس کہا جاتا ہے کہ چاہو تو با اختیار بن جاؤ اور چاہو تو بے اختیار دونوں صورتیں یکساں ہیں یعنی اگر تم بے اختیار بنو گے تو وہ اختیارات ہمارے ہی ہوں گے اور اگر اگر تم باختیار بنو گے تو یہ بھی ہمارے ہی حکم اور اختیار کے مطابق ہوگا وجہ اس کی یہ ہے کہ اختیار اور ترک اختیار دونوں صورتوں میں تمہارا ہمارے ساتھ تعلق ہے یہ ایسا بلند مقام اور معزز ترین حال ہے کہ بندہ اس مقام عالی اور معزز حال پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اختیار سے نکلنے اور تدبیر ترک کرنے کے بعد مالک اختیار نہ بن جائے اور ان مذکورہ چار درجات کو طے کرے کیونکہ ترک تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہستی کو فنا کر دیا ہے یہ مقام فنا ہے اس کے بعد جب اللہ تعالی کی جانب سے تدبیر و اختیار اس کو دوبارہ عطا ہو جائیں تو یہ مقام بقا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اپنی عارضی ہستی کو فنا کر کے حق کے ساتھ شامل ہو گیا وا اللہ بالحق اس منزل پر پہنچ کر بندہ حق میں ذرا برابر کجی باقی نہیں رہتی اور مقام عبودیت میں اس کے ظاہر اور باطن دونوں متحق اور درست ہو گئے اور باطنی اور ظاہری علم و عمل سے وہ معمور ہو گیا ہے اور اب وہ بارگاہ قرب کے مقام پر پہنچ کر خداوند ود ازا جل کے روح برو عز و فقر کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا اس پر اطلاق ہو رہا ہے لا بارے لہا تو مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی میرے نفس یا اپنی کسی مخلوق کے سپرد نہ فرما ورنہ میں ضائع ہو جاؤں گا تو میری اسی طرح حفاظت فرما جیسے نوزائیدہ بچے کی فرماتا ہے اور مجھے اکیلا نہ چھوڑ